السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ مرکز رحمان يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس تعبوا ربكم الذي خلقكم خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيروا ونساء واتقوا الله الذي تسالون به والارham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 وشر الأمور محدثاتها وكل موذثة بدعة وكل فدعة ضلالة كل ضلالة في النار من يتعي الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعز الله ورسوله فقد ظل بغواء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علم ذنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحد الأقدة من لساني يفقه قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنظرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المره ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ضرابا ودشت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 اللہ رب العزت کے پسندیدہ بندوں میں ہمارا شمار ہو نہ یہ کہ کل قیامت کے دن حسرتیں ندامتیں اور ایسی تمنائیں ان کا کوئی فائدہ نہ ہوگا اور یہ سراسر خسارے کا راستہ ہوگا آج موقع ہے زندگی موجود ہے یہ سانسیں آ جا رہی ہیں جنہیں ہم غنیمت جانتے ہوئے نیک عمل انجام دیتے رہے اللہ رس کے رسول کی ہدایت کرتے رہے جیسا کہ نبی اسلام کی حدیث ہے فتنوں میں گرفتار ہونے سے پہلے نیک عمل کر لو قبل اس کے کہ وہ گھڑیاں آ جائیں عمل کرنے کی طاقت نہ پاؤ اور عمل کرنے کے قابل نہ رہو آج اس صحت کو فراغت کو تونگوری کی زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے نیک امل انجام دینا شروع کر دو بعض ہو کے فطنسلم جب رات کی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 قبل اس کے جیامد کا دن آ جائے حسرتوں اور تمناؤں کے علاوہ کچھ باقی نہ بچے یا لانی گن تو بہت سے لوگوں کی حسرت ہوگی کہ کاش میں مٹی ہو جاؤں اور میرا وجود ختم ہو جائے اس طرح <تصفح> کی بہت سی تمنا پرانے حکیم میں پیش کی ہیں اما مل اوت یا کتاب ہو بے شمال فل یا جس شخص کو اس کا نام امال بائیں ہاتھ میں تھمایا جائے گا وہ کہے گا اے کاش مجھے میرا نام مال نہ دیا جاتا اور اس سے برعکس جسے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا بڑی فرحت سرور اور خوشی کا اظہار کرے گا ہر ملنے والے سے کہے گا آؤ مخرا او کتاب ہی آؤ اور میرا اعمال نامہ پڑھ لو میں تو کامیاب ہو گیا اللہ تعالی نے مجھے جنت کا پروانہ تھما دیا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 پرانے حکیم نے اس کے بہت سے اسباب بیان کیے ہیں سورت القلم میں ایسے بندوں کا بڑی تفصیل سے ذکر ہے صحاب الشمال ما صحاب الشمال فی سموم و حمیم بضل یا بار دم ولا کریم بائیں ہاتھ والے کتنا افسوسناک انجام ہے ان بائیں ہاتھ والوں کا کیا جانوں یہ بائیں ہاتھ والے کیا ہیں اور انہیں کس قسم کا عذاب جھیلنا پڑے گا فی سمو ممب بطلم یخموم تین چیزیں جو ٹھنڈک کی علامت ہوتی ہیں ایک ہوا دوسرا سایہ اور تیسرا پانی مگر جب کل قیامت قائم ہوگی تو یہ بائیں ہاتھ والے ان کی ہوائیں بھی گرم ہوں گی پانی بھی کھولتا ہوا اور سائے بھی انتہائی گرم جو ان کا منحص تھا کہ جس بنا پر انہیں بائیں ہاتھ میں نہ تھمایا گیا اس کا ایک سبب پکانوں میں اس رون العظیم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 جو کوئی بڑا گناہ بار بار کرے اسرار کرے کسی گناہ پر وغان یوسرونس رضیم یہ بڑے گناہ پر اسرار کرتے تھے بار بار کرتے تھے تو یہ بار بار کرنا ایک بربادی کا پیغام ہے اور بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ تھمائے جانے کا باعث ہے یہ فرمان ہمیں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 یہ تو اس دن کا ایک اٹل اصول اور ضابطہ ہے کہ ناما بال تقسیم کیے جائیں گے جو صالحین ہے وہ دائیں ہاتھ میں امال نامے دیے جائیں گے اور جو بڑے بڑے گناہوں پر اصرار کرنے والے ہیں انہیں بائیں ہاتھ میں امال نامہ تھمایا جائے گا اب یہ حسرت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 جو قطن انکار آمد نہ ہوگی آج ہم ایسا بندوبست کر لیں کہ اس تحسر کا موقع ہی نہ بنے ان حسرتوں کی نوبت ہی نہ آئے تو وہ اللہ کے رسول کی اطاعت ہے برے اعمال کی بجائے اعمال صالحہ بار بار انجام دینا ہے یہ پردگار کی رضا اور محبت کی علامت ہے امیر اسلام کے ارشاد اذا اراد کے رانی ادا اور اللہ رب العزت جب کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا فیصلہ فرما لے تو اسے حاصل کر دیتا ہے یعنی شہد شہد کی طرح میٹھا کر دیتا ہے جس کا ایک معنی یہ ہے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 اس میں ایک اشارہ اخلاق حسنا کی طرف بھی ہے کہ اس کے جو اخلاق ہیں لوگوں کے تعلق سے بہت ہی عمدہ بہت ہی میٹھے لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت بے وست ہو جاتی ہے اور ظاہر ہے کہ یہ اخروی کامیابی کی ایک ٹھوس بنیاد ہے تو اصل الشعین فلمی زان الخلق الحسن کل اللہ کے میزان میں اعتراض میں سب سے بھاری عمل اخلاق حسنہ کا ہو نبی السلام سے پوچھا گیا کہ سب سے بہترین عمل کون سے ہیں جو انسان کو جنت میں پہنچا دیں فرمایا کہ دو ہیں ہے تقوشن الخلق ایک اللہ کا تقوع ہے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 اور تعلق بالناس بھی لائیں تحسین ہے تو یہ دنیا میں کیے جانے والے کام ہیں جو اخر بھی کامیابی پر منتج ہوں گے اور اگر اس کے براٹ انسان گناہوں کا مرتکب ہوتا رہے تو ایک گناہ یا کئی گناہ ایسے ہو جو بڑے ہوں اور انہیں وہ بار بار انجام دے رہے پھر یہ ایک علامت ہے کہ قیامت کے دن اسے اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں تھمایا جائے بقان جو سر عید الحمد سے عظیم بڑے گناہ پر اصرار کرنا یہ بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیے جانے کی ایک بنیاد ہوگی اب یہ حسرت قطر کام نہ آئے گی کہ کاش مجھے میرا نامہ اعمال دیا ہی نہ جاتا دیا جائے گا یہ جی اللہ تعالی کا اٹل قانون اور فیصلہ ہے اور کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکے گی تو قیامت کی حسرتیں کار آمد نہ ہوگی آج کی تیاری کارآمد ہے سورت الفجر میں اللہ رب میں ایک اور حضرت کا ذکر کیا ہے کہ یا نہیں دیں قدم تو لے حیات ہی اکاش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 تو اصل زندگی وہی ہے اب جب نیامت کے مناظر دیکھے گا وہ جا روکو گا بل ملا صفن صف حشر کا میدان ببا ہے اور آئے گا تیرا رب فرشتے بھی آئیں گے کتار اندر کتار آج یہ آیات پڑھتے نہیں ہیں کچھ توقف کر کے سوچو کہ پروردگار کیوں آئے گا حساب و کتاب کے لیے تو یہ سوچ کر اس کی تیاری کی جائے آج یہ سوچنے کا وقت ہے ورنہ کل جب جعانت قائم ہو جائے گی تیرا رب آئے گا فرشتے بھی اقتداروں میں آئیں گے وہ جی آئی میں اور جہنم کو بھی لایا جائے گا گھسیٹ کر لایا جائے گا اس کی کیفیت یہ ہے نبی السلام کا ارشاد گرانی یہ اتھا بے جہنم یوم القیام بلاحا سبہون الفا زمان الاکل زمان سبہون الفا مالا کے جہنم کو قیامت کے دن اس طرح گھسریٹ کر لایا جائے گا کہ جہنم ستر ہزار نگاموں میں جکڑی ہوگی ہر نگام پر ستر ہزار فرشتوں کی ڈیوٹی ہوگی یہ جون اس کو کھینچنے کے لیے جس سے اس کی حبت کا اور عظمت کا اندازہ ہوتا ہے کہ ستر ہزار نگاموں میں جہنم جکڑی ہوگی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 اس وقت انسان کی یہ تمنا یہ حضرت یا لیتانی تھا نہیں تدنت لہجہ کاش میں نے اپنی اس اصل زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا ہمارے صالحہ کا ایک باخر ظلی جو آج میرے کام آتا لیکن بتائیے ابھی حسرتیں کچھ فائدہ دیں گی کچھ کارآمد ہوں گی بالکل نہیں کہ ہلاکت بربادی اس بندے کے لیے ثابت ہو جائے گی اور یہ حسرتیں قطع نہ آئیں گی یہ مقام آج ہمارے سامنے موجود ہے اس کو سامنے رقم تیاری کری اصل چیز تیاری ہے ایک عربی نبیل اسلام کے پاس آیا سوال کیا کہ متسر تو یار سود اللہ.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 ہمارے سروں پر سوار ہو جائے نسب العین بن جائے آخرت کی تیاری اور اگر یہ تیاری نہ کر سکے تیاری کے بغیر چلے گئے تو یہ حسرت تتعین کا امن آئے گی کہ یا لئی تھا نہیں تدن تو کاش میں نے اس اصل زندگی کے لیے کچھ کمایا ہوتا کچھ محنت کی ہوتی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 عملی جامع پہنانے کا دن ہے وقت بھی ہے صحت اور فرادت بھی ہے کیوں نہ اس کو غنیمت جانا جائے قیامت کے دن کی ایک حسرت پرانے پاک میں جگہ جگہ مذکور جو اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ آج دنیا میں راجہ اور حق مسلک کس کا ہے لوگ بانت بھانت کی بولیاں بولتے میں حق پر ہوں میرا مسلک سچا ہے آئیے قیامت کی بات حسرتوں پر غور کریں کروم تو ظالم یقول تمہار رسول سبیلا قیامت کا دن ہوگا ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا اور کہے گا کاش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 تو قطن کام نہ آئے کہ لیکن ایک نشاندہی تو ہو رہی ہے کہ حق پر سچ کیا ہے وہ لوگ جو ہر عمل میں ہر عقینے میں اللہ کی بیارے کے پیارے کے اکڑ کے اسوا کے تابع دار اطاعت کرنے والے سد دل سے وہ حق پر ہیں یا وہ لوگ جن کے سامنے قوم ہے قومیت ہے برادری ہے پیر و مرشد ہے کوئی امام ہے کہ بالکل دو ٹوپ بات یا ویلتا تھا لمت فلان خلیلا لفتانی ہے کاش میں نے فلاں کو فلاں کو اپنا مقتدانہ مانا ہوتا کہ فلاں میرا ویر ہے فلاں میرا مقتض ہے فلاں میری ہدایت کا مرکز ہے فقط اللہ علیہ نے ذکر اس نے تو مجھے اللہ کے ذکر یعنی کتاب و سنت سے قاطل کر دیا میں ان کا پیروکار بن کر رہ گیا اور ہر گزرے دن کے ساتھ کتاب و سنت سے دور ہی ہوتا گیا یہ قیامت کی ایک حسرت اور ندامت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 جس کے نقش قدم پر چلنے سے کتاب کتابوں سنت سے دوری حاصل ہوتی ہے وہ وہی فلاں ہے جس کا یہ لوگ ذکر کریں گے کاش میں نے فلاں کی بھی نہ کی ہوتی کاش میں نے فلاں کو اپنا مقتدار مانا ہوتا تو قیامت کے دن جب سارے حقائق واضح ہوں گے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 اذ تبرى الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراموا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا قردا فنتبرى منهم كما تبرهوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليه وما هم بخارجين من النار جنج لغوكي اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ دنیا میں بھی کی گئی تھی کہ فلاں اور فلاں اور فلاں ہمارے مفتا ہیں ہم ان کے پیروکار ہیں کل جب حشر کا یہ سماں قائم ہوگا اور یہ مبار ببا ہوگا تو جس جس کی پیروی کی گئی وہ سب کے سب اپنے پیروکاروں سے ناراضگی کا اور لاتانگی کا اظہار کر دیں گے ہم نے تمہیں کب کہا تھا ہماری پیروی کرو کب کہا تھا کہ ہماری ابتدا کرو تو لا لاتعلقی کا اظہار کر دیں گے اور سارے علاج تعلقات اسباب ٹوٹ جائیں گے اب حسرت اور ندامت کے سوا کچھ باقی نہیں بچے وقال اللہ دین تباہ حسرت کریں گے کہ پیروکار لوگ جنہوں نے پیروی کی تھی اپنے بڑوں کی آبا اشداد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 یاد رکھو اور نوٹ کر لو دنیا کا ہر قیامت کے دن ٹوٹ جائے گا صرف اللہ اور اس کے رسول کے سہارے کے لیے دوام اور ہے یہ نہیں ٹوٹے وہ قسم بل فقط ہو گیا اللہ سرات مستقین آج جو اللہ کو تھام لے وہ سرات مستقیم پر ہے ایسا سراط مستقیم قیامت کے دن بھی نجات دہندہ ہوگا وفادار ہوگا اور بندوں کے کام آئے گا اس سہارے کے لیے یہ بہار ہے باقی تمام سہاروں کے لیے سوال ہے چنانچہ اب یہ لوگ حشر کے میدان میں برسریام اعلان کریں گے دنیا کو بتائیں گے کہ دنیا میں مسل کے حق کیا تھا اور کس کا تھا لن فنا تبرا مین کما تبر کاش میں دوبارہ بھیج دیا جائے دنیا دوبارہ قائم کر دی جائے ہم دنیا میں جا کر ان سے اظہار براد کر دیں اظہار لاتعلقی کر دیں جیسے یہ لوگ کر چکے اور ہم ایک اظہارے کو تھام لیں اور وہ اللہ کے کی کیجاعت کا سہارا اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کا سہارا پیر جس کے لیے دوام ہے اور بخار ہے اور یہ سہارا ہی کامیابی کا محبت اور نجات کی بنیاد یہ حسرت کام آئے گی لو اننا منہم کما اللہ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 ائے گا جس جس کو اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ مقتدہ مانا گیا وہ لا لاتعلدی کا اعلان کرے گا اور دنیا سنے گی حسرت کیا ہوگی خواہش کیا ہوگی کاش ایک بار دوبارہ دنیا قائم کر دی جائے تاکہ دنیا میں جا کر سب سے پہلا کام یہ کریں کہ ان سے لا لاتا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 اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ یہ مقام اگر کسی کو بھی دو گے تو قیامت کی حسرت آپ سن چکے اس دن یہ حسرت نفع نہ دے گی آج اس مقام کو بار بار پڑھو قیامت کے اس منظر کو بار بار دہرا دو, دو اور یہ طے کرو کہ ہمارا نصب عین کیا ہونا چاہیے مقصود مدائز ہونا چاہیے کہ ہم جو بھی صالحین ہیں ان کا اکرام ضرور کریں مگر اطاعت اللہ کے پیارے میں امبر کا حق ہے کسی قوم برادری کا نہیں اور نہ کسی بڑے چھوٹے کا اللہ تعالی ہی پوری کائنات کے لیے شریعت ساد ہے اس نے شریعت بنائی اور بنا کر عطا فرما دی نصیبی اس امت کی ایک یہودی قابل الاخبار جو کا بھی مسلمان ہو گیا تھا امیر عمر کے پاس ہے رسدی ذائن اور کہا قرآن کی ایک عید اگر تورات میں اترتی تو وہ دن ہمارا عید کا ہوتا وہ دن سال کے ساتھ آتا ہم جشن مناتے سما ہوتا بگر تم اس آیت کے باوجود کوئی تہوار نہیں مناتے کوئی عید نہیں مناتے وایت کون سی ہے کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا مکمل شریعت تمہیں منا کرتے کتنی بڑی سعادت ہے یہودی اس بات کو سمجھتے تھے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 اور اللہ نے دین بھی مکمل کر دیا مکمل دین بنا کر دے دیا ہاں یہ اس قوم کی بدپتنی بد نصیبی نحوسد اور یوسد کے اس مکمل دین کے ہونے کے باوجود یہ قوم بدعات کا شکار ہے ترویج دیتی دی ہے جاری کرتی ہے جو انتہائی ہال نہ ایک اتنا ہے دین تو مکمل ہو چکا جس میں کسی اضافے کی گنجائش نہیں تو یہ ہوگی انہوں نے کہا یہ آیت اگر دورات میں ہوتی تو وہ دن ہمارا عید کا ہوتا ہر سال جشن مناتے امیر کو نے جواب دیا کہ جس دن آیت اتری تھی ہماری دو عیدیں اللہ تعالی نے اس آیت کے نزول کے لیے جس دن کا انتخاب فرمایا اس دن دو عیدیں جمع تھیں وہ یوم عرفات تھا یوم عرفہ اور دن بھی چھنے کا جمع بھی ہمارا یوم عید ہے اور عرفہ کا دن بھی یوم عید ہے یوم عید اس لحاظ سے کہ یہ دو دن ایسے ہیں جن میں کفر سے گناہ باغ ہوتے نبی اسلام کی حدیث ہے ایک شخص صبح کو اٹھے غسل کرے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 جو اس کی محبت کی ایک دلیل ہے کہ یہ بندے سر خاک آلود اور پاؤں گردو و غبار سے اٹک پڑے ہیں ان کا کیا ارادہ کیا چاہتے ہیں اور ان فرشتوں کو گواہ بنا کر تمام اہل موقع کو معاف کر دیتا ہے یہ ہمارا عید کا دن ہے ہماری عید کسی جشن کی متعدی نہیں ہے بلکہ ہماری عید بخش کی تعلیم ہے عید الفطر کا دن تھا جناب علی مرتزا میرا سوکھی روٹی کھا رہے ہیں کسی نے کہا کہ میرو منی سوکھی روٹی کیوں کھا رہے ہیں آج تو عید کا دن ہے فرمایا نہیں سر عید الحمن وہی نمبر عید الحمن عید سے ڈر جائے اور اس کی عذاب سے ڈر جائے نہیں سر عید علم متویات اس کی نہیں ہے جو آئندہ سواریوں پر سوار ہو جائے اور اپنی پڑھائی کا اظہار کرتا پھر عید تو اس کی ہے جس کے گناہ معاف کر دیے جائیں جس کی رمضان کی عبادت قبول ہو جائیں تو یہ ہماری عید ہے جناب امیر و نے فرمایا کہ تم ایک عید کی بات کرتے ہو اللہ رب العزت نہیں اس عظیم آیت کریمہ کے نزول پر ایسے دن کا انتخاب فرمایا جس دن دو عیدیں اکٹھی تھی یوم ارفار جمعہ یوم عرفہ یہ مکانی عید ہے اور یوم جمعہ یہ زمانی عید ہے گریما کے لیے کہ آج میں نے دین مکمل کر دیا تو وہ لوگ خوش ہوں گے مطمئن ہوں گے جنہوں نے اسے مکمل دین کو تھام لیا لیکن جن جی لوگوں نے اس مکمل دین کو پا لینے کے باوجود نئے نئے سوشے چھوڑے جاری کی اس دین میں شامل کی اب آج ان کے لیے حسرت ہی حسرت ہے نظامت ہی نظامت ہے ابھی حضرت کار آمت ہوگی آج سوچنے کی ضرورت ہے اتنی واضح آیتیں موجود ہیں مگر ہم ٹس سے مسنی ہوتے ہیں آئیے ان آیتوں کو سامنے رکھیں اور اپنے حقیقی نسل العین کا تعین کریں یہ دنیا کی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی ہدایت کے لیے اس سچے دین کی پیروی کے لیے اس کے ساتھ جڑ جائیں اور منسلک ہو جائیں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 اور اللہ واقع اس نظامت کو دیکھ لے تو اللہ بندے کو معاف کر دیتا ہے اور اس کے بعد پھر ایک نئے ایک عزم کا اس بات ہو اور کتاب و سنت کے ساتھ تمسک اور مضبوط احتسام ہو یہ کامیابی کی بنیاد ہے ورنہ کل کی حسرت قطر ان کامد نہ ہوں گی اللہ توفیق کی ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں رویش پر توحبت الرسول کی توحفیق اور اللہ ہمیں ایسے اعمال کی توفیق دیتے جن میں خالق کائنات کی, رضا ہے جو کی رسول کی ہدایت کے دائرے میں آتے ہیں کہ یہ کامیابی کا سر سینا ہے اور کامیابی کا محور ہے بس تو